الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الصدق والصفى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 مُصَاحِبُكُمْ حَسَنَةٌ تُصِيبُهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُونَ بِهَا سبحان الله سبحان الله أمنذ بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي ہو ملا کتھوس الو نل نیا اوی نو الو علئی وسل مو تسلی يا سيدي يا رسول حبی بل سامعین السلام علیکم محمد یوسف صاحب اج دے اس جلسے دا اہتمام فرمایا ہے اللہ رب العالمین ان کی خدمت نرف قبول بخشے آمین اس مختصر وقت دے اندر جناب دے سامنے مختلف مسائل د چیز حسب استطاعت کلام کرے گا اللہ تعالیٰ شرح صدر دی توفیق بخشی ویسے تو مسائل کا ہے کوئی ایک مسئلہ ایک فتنہ ہوئے تے بندہ اس متعلق اصل باز کرے جتے ہو آنی فتنے ہی فتنے اتے فری ہوئی کہ میں اختصار نال جناب دامنے ملاد پاک کے حوالے کچھ غلطیاں کا ازالا کرنا محفل ملاد کے بارے دو فرقے گلب کا شکار ہیں اور دین دی گلب حرام ہے اندر کمی بوشی اور اپنی رائے نہ آڑو. کچھ ملاونا ایک بڑا سخت کبیرہ گناہ ہے وہ بھی طبقہ ملاد نتلقن حرام آخد بریلوی طبقہ جو ہلا جو ہلا تو مراد مقررین اور ملہ طبقہ اے ملادوں سارے فردوں کو وا فر سمجھتے کہ نماز تو ہی اتلا فر سمجھتے یہ دونیں ٹولے گلب کا شکار نہ او مذہب ہک کے نہ ہی مذہب ہک کے نہل ہک کے نہل آ کے ملاد پاک دی شری حیثیت شری حد جڑے اولا مان لکھے او صرف مستحب بدا اتہاسان یا جائز اگر فردہ تو وڈہ فرد یہ نماز کے بارے قرآن اچھا قیم السلاتہ کہیں تھا وہاں آیا کھڑا ہے نا تو ملاد واسطے بھی اقیم الملادہ آیا آ جاندہ یہ جو وڈا فرد تھی اس نے کیوں اس طرح موٹے لفظہ ہیں چاہی بھارت تنس محکم کلام دنال کیوں پیش نہیں کیتا گیا معلوم ہوا یہ ای ان لوگوں دی زیادتی جڑے فرض تو واقع فرد بنا لوگوں کا اہل سنت نال کوئی تعلق نہیں ہے جو ہلا نے گمراہ لوگ نے یہ ہے بدا اتحسنا یا مستحب مستحب بدا تسنا نے ایک درجے دلا حضرت امام اہل سنت نے فتح و رضویہ شریف جلد نمبر انتی صفحہ نمبر چھ سو پندرہ دتارویں نشانی سنیاں دی کی لکھی ہے کہ وہ مجلس میلاد مبارک نو اور نیام تعلیمی نائز سمجھتے ہیں ہن امام اکھن جائز ہو جیڑے اس امام نو امام مننن دا من رکھ دے وہ آخ فرض تو پھر انہوں خندیرہ اپنی شریعت بنائی نا شریت تو جہے سڈے کتاب ماج محفوظ اے تو نہیں جیڑی آج کل پیش ہو رہی سمجھ آ رہی نے میری گل کہ نہیں میں بالکل چیلنج نال گل پہ کرنا پورے سبوت پیا کرنا فتح پیا انتی جیل بچہ کٹ کے انہوں کے سامنے چکر عوام ناشت من جائے گی کوئی یہ ہو تب ہوں ہاں نے جہے ہاں لنڈے ملا لے نے پھر وہ بعد چو کرتے رہتے ہیں کہ لوگ یہ تو ملاد کا ہی ملاد کا منکرے ملاد کے مخالف ویک فور ازی شریف آلہ زرد ہے نا یہ اس سے جلد دا صفحہ نمبر چھ سو پندرہ ابو میں بیان کر رہا ملاد مسے فرمایا سنی جڑے ہیں وہ ملاد نائز سمجھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں یار کجا جائز تے کجا فرض یار ایسے کلابے کون میرے انالما نے کتنا رکھنا اندازی کیتی ہوئی کتنا فتنا برپا کیا ہوا اتو جدو ایک یہ کہہ چڈنے کہ نماز روزہ ہر عمل قبول ہونے شک کے مگر ملاد قبول ہونے پک کے جدو یہ گل کرتے ہیں عوام اناس ہوں ٹک گئے نلاد سے ہتا کہ میں اگلے دن آخیا میں کہ شن رکن جڑے نا وہ چمٹا کڑا دورا ڈنڈا وہ بنگ اوٹن دہا دن پٹنا یہ ان رکن ہے جدو یہ پورے کر لو آندنا سگا اس کو تو با. بان بلڈی سارا کچھ بن بن دیں جڑے بریلوی ہیں اج دے جو ہلا دے دا دا دین دے رکن کہڑے بڑے کھڑے بابے فرید دا بہشتی دروازہ تے تلاد تین کام کر لو آدھ بس بخشیا گیا دین پورا ہے میرے حضرت صاحب کبلا نال بندہ بیٹھا چشتی شریف گلان پکرے اتو نماز دا وقت ہو گیا سرکار سکار فرماندو نماز پڑھی ہے وہ آدھا مول صاحب کچھ تو سوچ مچھے وارا بارہ دروازہ گزرا حال نماز ایڈی بن گئے جھوٹ کوئی بحشتی دروازہ نہیں ہو کوئی روایت ہی نہیں صرف اہم کھڑا ہے کہ بابا نظام حضور پاک نے فرمایا سی من داخلہ کان آ میرا جہا اسے داخل ہو سی امن والا ہوئے گا نہیں ثابت ہوتا کہ بہشتی بن جانا یا جی جنتی قرآن پاک کے نہیں آیا خلا من داخلہ وہ کان آ منا حرم پاک پا کے داخل ہوئے مکہ شریف دے حرم دی حدود وہ امن والا بن جاندہ ہے اس کا کی مطلب ہے کہ داخل دخل ہونے بندہ جنتی بن جی الفاظ قرآن چڑے نے حرم بارے دباڑے جی ہرمچ خالی داخل ہو جنتی نہیں بن جانا تو کسی دروازے داخل چخل ہونے جنتی بن کا کیا مطلب شریت تو بغاوت دی دلیل اس قوم دی تا کر کے ہوں جگہ جگہ بحشتی دروازے کھل گئے ایک ایک تو سات کھل گئے وسیرپور ہے ایک فتح پور کمال دا ہے ایک ڈیرہ گادی خان کھلدا یہودی ٹولہ تو یہودی رل کے رسول اللہ لاہی شریعت بغاوت دا سبق دے اس چاہتے دے جنت جان دے ذریعے چ بناؤ تاکہ قرآن معطل حدیث متل کرن شریعت ختم کرفر جہا وہ شریعت دبری اُن پتا ان نال کوئی جنت نہیں لبھی جنت لبنی مستفا لب دی شریعت کہڑی تھان پہ آیا کھڑے دربار جنت لبتی محل سیت رسول نو ختم کرنے کی خاطر ڈرامے رچائے جا رہے ہیں کسے ولی نے دربار تو برکت ملتی برکت ملنا ہو رہے جنت لبنا ہو رہے اور پھر یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اس دروازے ایس جگہ تو گزران تے بیشتی واسطے ہوں شریعت ضروری نہیں رہی یہ تو چا کوفر یہ تو چا کوفرے لا کوفر دینیت لادیلی اس اگر اگر دروازے گزر اور بندے بحشتی بن بابا فرید اپنے خود پترا کیا فرما کہ پتر خبردار اور شریعت نیڑے نہ جائے جی آ دروازہ میں دیکھی جانا اس دروازے چ لگی جائے جی دے پتر چٹ کٹ, کٹ کے بچارے راستہ جاگ دے رہے اپنا ماس کھا لیا ہڈیاں دا کھور دیتا تیرے میرے آستے اج تھوک بڑی کری یہ یود نے سارا واگو یہ قوم اپنے دین نو بدل رہی اپنے دین دے اندر تحریف کر رہی دین تو بغاوت کر رہی اونا دی تعلیم دی وجہ اللہ دیا بندیا سڈے دین دے ارکان اوہی نے جو مستفا نے بیان فرمائے دی. سمجھائی نہیں یہ ملاد کوئی رکن نی دین دا کوئی حصہ نہیں دی کسمیا بیا اگر کوئی بندہ ملاد نہ کرے قیامت نو حساب نہیں ہوگا دین ہوا جس کا حساب ہوے جس نو نکرو تو عذاب ہوے یارویں نکرے عذاب نہیں گا حساب نہیں گا یہ سب نفلی عادت نے اور نفلی باد دوسرے اللہ تعالی بارگاہ قبول ہوں نے جسے پہلو فرد پورے ہوں فرد واجب پورے کرو پھر سنت موقع پوریا کرو پھر جا کے ہاتھ لاؤ نفل لانا. ایک بندہ ہوں فرد نماز جاوے جائے مڈتا جاوے تو نفل پڑھتا جاوے تو ہزار ہزار نفل روزانہ رات نو رو پڑے وہ تو نفل نہ ہی لانت پی اس کہ قبول ہو گے وہ فرد نماز ایک بندہ پانچ وقتی نہ پڑے ہزار نفل رات نو نیتی کھڑا ہو یہ الٹا مزاق ہوگا اللہ تعالی نام استحدہ ہوگا اس واسطے سڈے پیر روس پاک سرکار روس پاک جانتے ہو نا روس پاک سرکار نے سن دسے کہ مومنوں منو پہڑوں کہڑا کام کرنا بتوح گائب کتاب داتھی لودرا شریف حوالہ سنایا سنا ہونا چاہتا زندی لوگوں کے ہاتھی چڑھ گئے وہ زندیق پیر کی نے خنزیر رہ گئے ایمان نال خنزیر رہ گئے او تباہی کی تب ہون اے رکاوٹ بڑے کھڑے نا حکومت ہے سی رکاوٹ ہوں پیر تے ملا رکاوٹ نے کیونکہ حکومت اور یہود کا جہا کوفر ہے نا اس دو تے موہر ملا پینا لاؤں پیر موہر ہاں تا کر کے ہوں سڈے مناظرے حکومت تے اگے نہیں دی. اے اگے آگے پہ آؤں دلط آخر خنزیر نے نبی پاک سرکار نے میں ای فرمایا شرار الخلق شرال العلماء بدترین مخلوق بدترین ملا نے بدترین مخلوق فرمایا ایک ایک ملان, ایک ایک محبر دچھے لکھان عوام برباد ہوتی پی وہ لانتی اپنا دین اپنا سارا کچھ بنا کے بیٹھے نے قوم ان کی پوجا پاٹ بھی کر دی دین کے سامنے پیش کری دا وہ آتے نے سارے حضرت صاحب دی گل کرو چینے حضرت دی گل کرو سڈے حضرت کی گل کروتری کوئی حضرت نہیں اصل حضرت رسول کریم نے اصا پہلو ادھر ویکنا بعد کسے حضرت ویکنا گل کریے حضرت رسول کریم کی حضرت نو لو ویک حضور سیدنا غوث پاک سرکار جیلانی آپ کے فرمانے پہ فتول غیب المکال تام تو ول اربا اٹتالیسواں غوث پاک کی کتاب فتو الغیب دا فیما یم للمؤمن المو منشتا کے لب مومن کے لیے کیڑا کام کرنا پاڑو مناسب ہے ضروری ترتیب دیکھو گا اس پاک کے میں جوڑی فرمایا یم للمؤمن المومن ایشتا کے لو ون البل مومن آستے ضروری ہے پہلو فر لالچ مصروف ہوئے گئے فائ فرا اس طرح بھی سننے جدو فرداں تو فارے ہو گئے پھر سنتان مصروف ہو گئے اتے <آمدان> <آمدان> واجبا نے انہوں نے نہیں فرمایا کیونکہ آپ شافی تمبلی نے شافی عملی امام نزدیک واجب فرضا کے درجے ہے سڈے ہنفی ترتیب رکھتے نے فرض تو بعد واجب واجب تو بعد مکل سننا تو میں وہ تفصیل تاں کیتی سٹرگل ہو بھی نوا پھر نفلہ مصروف ہوئے فضیلت دے کما مصروف ہوے فوالیا فروغ مل فراض فل اشتکار ہو بسونا ہوم کم فرمایا جنہ چیر فل بندہ پورا نکلے اہر سنتا وچ مصروف ہونا بے وقوفی تہالت حماقت حماقت فرمایا احمق کے چا چھٹی بے وقوف چبالے جڑا تھوڑتا لگا کر فل چی کھڑا خدا دے سنتا مصروف ہوا کڑا فرد واجب چڈی کڑائے فینستانے منوا فرق قبل فرم لم یق بل من ہوا اور فرمایا جی بندہ فرد چڑ کے سنتا چھ مصروف ہوئے فردوں تو پہلو فرمایا اس دے نفل قبول نہیں ہوں تے رب دی بارگاہ چلیل خوار ہو گئے نا قبول قبول نہ ہونے دا مطلب کی ہے کوئی اجر نہیں لبے دا جس طرح کیتی دی جزا اگاں لبنی اس طرح کیتی دی جزا نہیں لبنی نفل سنتوں کے اتنے دیکھو تو صحیح حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالی گل سنانا صبح دی نماز ہوئی کھڑی تھی فرد شروع ہوئے کھڑے جماعت آفسل پچھلی شروع کر دی حضرت आ आ عمر آیا پچھو خی ماری تھا فرمایا شرم نہیں آتی اگوں خدا دا فرد شروع ہوا تو نال کھلو کے سنتا مصروف ہے تا کر کے فکا اسلام فرماندے نے نماز صبح دی ہو رہی ہو جماعت اگے امام اندر کوئی شری ازر نہ ہوئے تو متصل کھلو کے سامنے سنتا دا کرنا جائز نہیں لوک کے سنتا پڑھو کسی تھمار پیچھے کھلو کے ہاں کسی جناب آڑ پچھے کھلو کے نماز ادا سنتا پڑو تاکہ فرداں تو بڑا ہراس اراض نہ بن جائے ادا نہ کوئی شرع دی تمیز تے رکھو کوئی تو فرق رکھو تو مسل دس والے رہ کتے گئے آپ مسلے کا پتا کون گیا وہ صرف یہ ویختے ہیں کہ تصا خوش کہڑی گل کے ہونا نہ <laughs> مراد وہ صرف یہ ویختے ہیں خدا درد نہ بڑے فردہ تو روح گردانی نہ ہو تا شریت فرمایا ہے, لوگ کے سنت ادا کرو فورے اگر تھا کوئی نہیں توجہ لوگ کے ادا کرن دی پچھو ہجاب یا پردے دے کے حجاب دے پیچھے کھلو کے ادا کرنے والی تھا کوئی نہیں سنتا چھو فرد شامل ہو جائے <تصفح> <تصفح> میرے گاؤں پاک فرماندر قبول نہیں ہوتی نا فلمیا دوڑوںک کو خدمت یأتی تیلا کے فی خدمت لوی لوی ہوا گلام المالک مہو و تحت یا دہی ولایات ہی غاؤس پاک فرمان نے فرد چھوڑ کے سنتا فلج مصروف ہونے والے بندے دی مثال اس شخص جنو بادشاہ اپنی خدمت بلا او بادشاہ دی خدمت چڑ کے اسے نوکر دی خدمت مصروف رہد بادشاہ خراڑا وہ آخدہ میں ترے نوکر کی خدمت خروتا کی غوث پاک فرما نے سنتا نفل خادم نے کنڈا چہل بے وقوف بندہ جن فل بلاو بادشاہ بلاوے تو خادم کی نوکری اچ مصروف رہ جائے وہ آ کے گلو سی میں تیر نوکر دی خدمت کرا. توجہ نہیں فرمائی نے او خدا داقی بندہ <laughs> <laughs> باقی وچ باقی آمال دے اندر فراہد نے وافل دے مثال کی مثال کے دیا میں نماز والے پسے سمجھا دینا باقی نیاس چکر نماز دے نال سنت جو رکھی گئی ہے کیوں تاکہ فردا جڑی کمی ہوئے سنت پوری ہوئے. آل اللہ! گئے خادم کہ نہ ہوگا پھر جی سنتاں سنت کمی ہے یا سنتوں فردا نہ رڑایا تو مڑ کمی رہ گئی ہے تو پھر نفل پوری ہو جائے آل اے فرائض بھی تکمیل آستے رکھے گئے ہوں مکمل کرنا فرضا ناجبان سنتوں سے تے, تے جڑا بے وقوف فرض واجب چڈ دے تو نفل سنتا رو رکھے تے جنو مکمل کرنا ہے او تے ہے کو نہیں تو مکمل کریزاں کہڑے کھاتے گیا سوچن دی گل ہے جڑی شہ ن مکمل کرنا وہ تو ہوئی نہ نفل کر کے, کے منہ وجن گے ہاں منہ مار دکھ اپنے کول اور اگے میرے غوث پاک سرکار نے ایک حدیث پاک مولا علی دے روایت نال نقل فرمائی سناو نمیر المنی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثل وسلم قبل الفرائ کا مسل قبلا حمل فلم دنافاس اسکت فلاح ازا ذات حمل والا آزاد تو بلا دلے مخرج پہ لکھدہ روا ہل بحقی فل کوبراہ کہ یہ روایت مولا علی سرکار نے جڑی نبی پاک تو یہ بحقی سلن حدیث دی کتاب کے اندر پاک مولا علی سرکار دی روایت پہ دے ہیں امیر المومنین منی علی ابن بنے طالب لکھ لے فرما نے رسول اللہ فرمایا نفل فرداں تو پہلو پرنا لاؤ نفل نہ کرے ادا فرد نہ کرے تو نفل ادا کرے اسی مثال نبی پاک نے جویں حاملہ عورت حاملہ عورت ور چکی رکھے جدو بال جمن کے وقت نےڑے لگے حمل جان کے گرا چڈیا ہے ہر حمل برباد ہو گیا دہ ہو گیا کچا بچہ و گیا نبی پاک نے فرمایا وہ عورت نہ بچے والی اخیچے گی نہ حمل والی اخیچے گی نہ ادھر دی نہ ادھر دی سونے نبی نے فرمایا فرد چھوڑ کے نفل ادا کرنے والے بندے کی مثال اس عورت دی ہے جی وہ نہ والی والیے نہ بچے والی اس طرح نہ اے ادھر دے نہ ادھر دہے جس بندے فرد چڈے تو نفل پیچھے پا گئے سجنا معلوم ہویا جی انگی دی سرد فرد چڈ دے ملاد منا دے یہ اتری امل والی رن نے نہ ادھر دے نہ ادھر دہی انہیں کوئی ملاد قبول نہ ہو ملاد کیون قبول ہو جو نبی دی شریعت چھوڑ دیتی سو ٹھنڈا پانی سمجھ آئی نہیں گل سنا بولو غوث پاک سرکار نے مولا علی سرکار تو روایت نقل فرمائی سونا نے کوبرا بہی کے حوالے سمجھ آ میرے دوستو اگے ایک اور مثال دیتی ہے، تین مثال پاگ دتی نفل ادا کرنے والا فرداں چڈن والا ایک مثال دیتی بادشاہ نوکر والی دوسری مثال دیتی حملہ عورت والی تیسری مثال دیتی ہے تاجر دی فرمایا تاجر دا ایک مال ہے اصل پونجی راس المال راسل مال سرکی چڑی جنوی تو منافع نا مڑی نہ ہوئے تو ہونافا کتوں ہونا آپ فرما نے جلا فرد چڈد نا تو نفل ادا کر دا ہے اس کی مثال تاجر دی جس تاجر کو اصل پیسے ہو آخر منافع ہونے آیا ہوں روز پاک نے نال تھوڑا جا دسیا ہے کہ فرد کہڑے نے فرمایا فمنل فراہ تر کل حرام حرام کم جتنے ہیں سب نڈنا فرد مت سمجھے کہ نماز کلا فرد ایک ہونا مکروہ تحریمی مکروہ تحریمی نو چھڈنا ہے واجب ایک ہے حرام حرام نڈنا ہوں فرو مسئلہ لو داڑ ہی منانا مکروہ تحریم ہے اس کا چڈنا واجب کہ مناون چڑ دے بندہ یہ واجب دے درجے پردہ چہرے دا عورت دے اوتے غیر محرم تو واجب عورت دا باقی جسم چھپانا یہ فر لے جھوٹ نہ بولنا فر دے تکبر آکر نہ کرنا فر دے ظلم نہ کرنا فر دے حرام نہ کھانا فر دے بے, بے حیائی فحاشی اریانی تو بچنا فر دے زنا تو بچنا فرض ہے مسلمان دنال دھوکے بازی نہ کرنا فر دے کسی مسلمان دال زیادتی نہ کرنا فر دے رشوت نہ کھا فر سود نہ کھا فر ہس نہ رکھنا فر اللہ تعالی کا خوف رکھنا فر لے وہ سارے فر لو پورے کرے تا جا کے ملاد کی برکت دی امید رکھے ج سمجھ آ گئی نا کہ نہیں سبحان اللہ توجہ نال بولو سبحان اللہ خدا دا بندہ سن دشرتی حضرت فاروق آدم رضی اللہ رضی اللہ حتالان ہو آپ سرکار اپنے بازار شریف دے اندر اس بندے ناروبار نہیں فنکرن دے, دے جنہو شریعت دے مطابق ہرا حلال حرام جائز نجائز کاروبار دا پتہ نیشی اندہ فکہ دے مسئلے لیسے جاندہ اندہ آپ پشتے تھنہو تن پتہ ہے خرید فروخت کے میں کری دیئے شرعہ جیڑا اخدہ سی ہاں جی پتہ ہے آپ فرماندے تھن میں جا جیڑا اخدہ سی من پتہ نہیں آپ کٹ کٹ کے تو بزار چوبار کردے تھن فرماندہ تو حرام کھوڑا ہے بیٹا سمجھ آ گئی نا کہ نہیں آئی یہ مطلب یہ نکلیا کہ شریعت دے مطابق خرید فروخت کرنا بھی فرض ہے اللہ! تے سارے فردان کا تلم بعد ہے پہلو اسلائ بعد چنا جہلوں بندہ سیکھے گا شریعت دے حکام نو مسائل نو جانے گا تو پتہ لگے گا یہ جائزے کہ دے نجائز ہو دنیا جاندی ملادور جو کنجر بندہ ملاد شامل ہوں جو زانی جلوس شامل ہوں اللہ رسول دے نام اشتہار رول کے اشتہار چھاپ کے نالیا لا کے اشتہار تھلے لول لو پھر جشن احمد رسول اللہ ہی اللہ میں آنا نام مراد دے پترو جڑے جلوس کٹے سارے تانت پہ خدا کی خدا رسول دام ٹٹیاں چرو کے تے اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ و لانتیا کا اللہ ہی اللہ آخ جانا ہے کی تین لبنا اس جلوس تو اصلیمان تازی میر رسول لانتیا اللہ میں رسول نالیاں چرولی جانا ہے نعرے مار کے جھنڈے چوک کے ادھر آ رہا ہے ادھر جا رہا ہے جہاں گلزانی شرابی کتا ہوں دے سب جا بئیمان زندی مل سکولی ہاں جی وکیل ہر طرح کے بندے جلوس جگہ وہ ویخ رہے جو ہے نا بھائی سوخی شوہرت سوخی شہرت سوخی جنت ہاں جلوسا نال جنت بھی لگتی ہے صدکے سدکے ہاں دیوانے بنے دیوانے بنے پھر دو دن نماز دا وقت ہو جا پورا جلوس بچوں پانچ بندے کو نظر آؤٹ سن باقی سارے کتے دے پوت کوئی پہ جانا کوئی ہی پہ جانا بس مول سر فارغ ہو گئے ویخی مان تسا دسو میںرانا ابھی لانتی کے پتر نماز جلوس نہیں کھنے کیوں بھائی کدی جلوس کھڑ کے نماز شریق ہوئے آسان جناب اللہ رسول کا نعرا ماردیا نماز پڑھ چلے کدی آخیا نہیں کدی آخیا ناسا جلوس کٹ کے ٹی وی کے خلاف تسا جناب مطلب نعرہ پہ مارنے خبردار سب آرام کوفرے یہ نہیں چلن دینا سا اپنے گھر ختم لوک دستے پایا بھی کدی جی دلوس کٹیا نے نہ کفر دے خلاف نہ برائی دے خلاف ہاں جی نہ فرض ناظم کٹھے علاقے دے ناظم علاقے دے ناظم ایم پی اے ایم این اے وزیر کو ہاں جی ہاں یہ سارے پھر شیع بھی ویچ ہوں تو شیہ بھی رل گئے بھائی آشک رسول سدا طریقہ دیوانا ہزور پیا ہے شیزور دیوانا بن گیا ہے ناظم تو ہزور کا دیوانہ بن گیا اللہ معافی حضرت صاحب کوئیر نگری ہوگری تینجے سجہاں سجڑ ملاد پاک دا مقام ساری شریعت تو بعد یہ ساری شریعت تو پہلو لیا والا بئیمان نے بئیمان چک کے پہلو رکھی کھڑے نے ساری شریت بعد اتنی میں چشتیاں شریف گیا خطب تے ابے ایک ملا آخیا تور سا کہ چیشتیاں شریف گیا ختاب سے اتے ایک ملہ آکھیا تور سو چیشتی گلت کہہ گیا یہ تو نماز بڑا فرد ہے کر کے لکا نے شریعت متل کر کے اس کم کام زور رکھا ہوا اور پھر اے نال اکھنا کہ پکا قبول ہے کیڑی بئی آئی ہے بئی دو کما پکا قبول بڑے لی بھی کرا دے جے دو کما نو ایک آدھے درود شریف پکا قبول ہے بھاوے میں اگلے دن چیٹ لکھی کسی خطاب اس آخر جی جہا جی درود شریف ہے نا یہ جی میں پڑھا جائے قبول ہے منافقت پڑھو تم قبول ہے میں آخیا نماز آ نماز دے دنافقت قبول نہیں ہوں وہ تو وکھاوے واسطے وہ قبول نہیں ہوں نماز قبول ہو جاتی وکھاوے کی ایک بندہ نیت کی خراب آستے پڑھتا پیا میں قبول الٹا گنا ہے کہ نہیں اچھا میں نماز آکھے جی وہ قبول مطلب نہیں ہوں خلوص تو بغیر میں درود آکھو قبول میں کہ نماز درود ہے پاگل کا پوتر نہ پیا جانا جاتے کیوں بھائی مہان لال دسو نماز درود ہے یا نہیں <متحدث> تو پھر اے آخنا بھائی نماز جہی ہے نا وہ تو خلوص تو بغیر قبول نہیں تو درود قبول ہے یہ کی ہوا میں آئے درخت بھی کئی وارا مسجد سنبھالنے نا بریلویاں دی وی وی سال ستارہ ستارہ سال درود شریف پڑھی رکھتے ہیں اصلا تو السلام علیکم یا رسول اللہ قبول ہے میں اگلے دن چٹ لکھی ہے کسی خطاب اس آخر جی جیڑا درود شریف ہے نا یہ جی میں پڑھیا جائے قبول ہے منافقت نال پڑھو تا بھی قبول ہے ماں آخر نماز آخر نماز دے منافقت نال قبول نہیں ہوں وہ تو وکھاوے واسطے قبول نہیں ہوں نماز قبول ہو جی وکھاوے ایک بندہ نیت کیتی کھڑا کی وکھانے پڑھتا پیا میں قبول ہوگی؟ الٹا گناہ ہے کہ نہیں اچھا میں بھی نماز آخ جی وہ تو قبول مطلب نہیں ہوں خلوص تو بغیر میں درو آخو قبول میں کہ نماز درو ہے پاگل کا پوتر بندہ اوے ن پیا جا جگ کیوں بھائی مہان لال دسو نماز درود ہے یا نہیں تو پھر اے آکھنا بھائی نماز جیڑی ہے نا او تے خلوص تو بغیر قبول نہیں تو درود قبول ہے یہ کی ہویا میں آئے دس بھی کئی وارا مسجد سنبھالنے بریلوی سال ستارہ ستارہ سال درود شریف پڑی رکھتے ہیں اسلاط السلام علیک رسول اللہ یا حبیب اللہ ستارہ سال بھی سال درو پڑی دیا ستارہ بھی سال تو بعد بندے نال رلامے گئے پورا میں اج ختم تے پڑی جانا پر ہے اون حرام میں تحقیق بڑی کیتی ختم تے پڑھی جانا پر ہے اون حرام میں تحقیق بڑی اون ایک رل گیا تھوڑا جہا شاقے چل گیا دوجا رل گیا تیزا رل گیا مسجد ہو گئی رجسٹریشن بھی تو بعد آکھیا چلو بریلویو نکلو باہر بس چ قبضہ ہو گیا اس علاقے جی کئی, کئی ہویا ہونا کئی ہوں کھو گے بھابی کا درود قبول ہے پڑدہ دریا مسجد کھوتے سمجھ نہیں لگی خدا دا بندہ ہر عمل دراستے. اللہ تعالی دی رضا دا ہونا ضروری بھامے و درو دے بھاوے وہ ملا دے بھاوے او نماز کوئی وڈی تو وڈی نیکی چھوٹی تو چھوٹی نیکی ضروری ہے کہ اللہ کی رضا دی خاطر ہو رب دی رضا تو بغیر کوئی شاید مولا تالا قبول ہو اللہ اللہ تعالی ہے اللہ دی عبادت کرو دین نالص کر کے مخلص ہو کے منافقت کوئی شہ کوئی عمل اللہ تعالی قبول فرماندا نہیں ہوں دوست اس پکا قبول محض تین گمراہ کرنا تو خوش شوشہ شوشا چڈیا ہوا اس شرط یہ جڑا جائز تو مستحب بیدا تا ہسنا وہ لما نے یہ شرط لگیاں پہن نیت ہوئے خالص اللہ رسول نو راضی کرنا مال ہوے حلال مال ہاں مال حلال مال حلال آلہ حضرت بریلوی سرکار تو پوچھے گیا فتح و رضویہ چو حضور کئی بندے آنکھ دن ملا دے چاہر طرح اندہ مال قبول ہو جاندہ ہے باہ میں حلال ہوئے تو باہ میں حرام ہوئے ربے نہیں ویخدہ جو کیندہ مال کیندہ مال ہے وہے ویخدہ ہے بس میرے حبیب دے ملاد تے پہ لگ دے یہ آپ تو مسئلہ پوچھا گیا ہے آپ نے فرمایا جیڑا بندہ آخے کہ ہر طرح دا مال ملا لگتا ہے تو قبول ہوتا ہے حرام بھی لگتا ہے آپ نے فرمایا بندہ نکاح اپنا دوبارہ کرے اس بندے کفر کیتا ہے آپ فرما ہر تو نیت کرنا کفرے فرمایا اللہ بھی پاک کے اللہ دا حبیب بھی پاک کے فرمایا وہ جڑا مال قبول کرتے وہ مال بھی پاک ہوتا ہے پلیت قبول نہیں کر پھر حرام کم ایک سنو ایک جائز کم واسطے حرام شامل حرام کرے بندہ تو جائز بھی آرام بن ہے ہاں کام جائز سی لیکن نال پانچ سات حرام شامل ہو گر وہ جائز حرام ہو جانا ہے ضروری اور دے جواز دی خاتر حرام نو حلیدہ کرو تو جی تھے انہیں حرام ملاد من پیا ملاد من آیا جاوے ویچ بریش لڑکے کولے کولے ناتا واستے آؤن او راگ لاؤن منڈے انہانو چھڑن شرارتا کرن انہانو فرحان جی میں کراچی آنا شیطان نکاشت انگڑا ران پراناچی آگلے دن مین دسیا کہ ادھر گجرات الے پاسے آیا ایک رن مجمع چیر دیا وچوں مجمع چیر دی آئی ای رن جا کے سٹے جفی پا کے اندر منہ چومیا تھا کہ میرا جی پیا کرتا سی ان منہ چوما میں میرے کو کل کلوتا نہیں گیا می چاخ چوم لیا او میرے مولا نہ بریلویاں دیا رحمت محفل سے بڑی رحمت پہ پھر نہ اشتہار کی چاپ گئے رحمتوں کی بارات رحمتوں کی بارات میں گوانتوں کی بارات سور رحمتوں کی بارات لاؤنڈے بعد کٹھے ہوئے بیٹھے لاؤنڈا نچنا پیا شیخان کا پوتر نمی پاک شریعت دیا دجیاں پہ اڑی بے خر فی جا رہی ہے نبی پاک نے شریعت دے اندر کولا لڑکا بریش لڑکی کا حکم رکھد ہے جی لڑکی نو سٹے لیا حرام ہے اس لڑکے نو لیا بھی حرام ہے حضرت بریلوی تو پوچھا گیا ہے حضور خوبصورت بریش لڑکا اگر ناد پڑھ دے محفل ملاد دے اندر تو کیا حکم ہے آپ نے فرمایا اس محفل جانا حرام ہے جس محفل جانا حرام ہے وہ محفل جائے تو سی کیوں نہیں تھوڑی ماما گلا تنا گئی آپ تو پوچھا اگر ایک نات خان کاروبار کر دے کردا پیسہ کما دجرت فیساں آپ حدیث پاک لکھی تریوی جلد اندر کا سنا سائیں محدث شبد الرزاق نے فتاو ردیا تری جلد پانچ سو انتی سفا محد شبد الرزاق نے اپنے مصنف میں تخریج فرمائی یار مٹی نہ اڑاؤ آرام نال بیٹھو تو ایک مٹی اوٹ میرے گلے چینی ہے تو گلا میرا فلدا پندرہ کٹا اندرو اندر جڑیاں نو خشک ہو جی توجو سی امر بن کورا امر بن کرا <تصفح> پچھے کی کال شور ہے oh, پچھے کی شور ہے چپ کراؤ یہ پچھوں کو تمیز سے نا <تصفح> ادر ویکھو سی امر بن کرا آئے اور عرض کی یا رسول اللہ بے شک اللہ تعالی نے مجھ پر تنگ دستی لکھ دی اور میں نہیں سمجھتا کہ مجھے رزق دیا جائے گا مگر میرے دف بجانے سے جو میری ہتھیلی میں ہے دوف ان کے کوڑے حضور میں بجا کے تے روزی کھانا دسو اجازت دو جائز ہے میرے واسطے کہ نہیں تے جو فخش نہ ہو بر شیر کوئی نہ گا صحیح شیر پڑھا گا اللہ تعالی دی حمد دے نبی پاک دی ناد دے تو نات دے انج میں شیر پڑھ کے جیز میں وجا کے تے روزی کھاوا گا اجازت ہے میرے آقا نے فرمایا تمہیں کتان اجازت نہیں اس عمل میں کوئی شرافت اور فائدہ نہیں لہذا اپنے اور اپنے اہل عیال کے لیے حلال روزی تلاش کرو کیونکہ حلال روزی کی تلاش بھی اللہ کی راہ میں ایک جہاد ہے حدیث نے عربی الفاظ وہ ترجمہ لکھیا پڑا ان سفان بن امیرا رسول تباہ لکو رب میرے تبدیلی نے چڈی ومارانی اردا کلا بن دف دفی بے کفی منج لگتا ہے میرا ریل دفلی ڈفلی شیر پڑھ کے ملنے سرکار نے فرمایا لا لک ولا کرامت ولا نعمت نہیں تیرے واسطے نہ کوئی اجازت نہ کوئی عزت کا کم میں نہ کوئی نعمت اے اب تک آف سکوائی فائنال اللہ اللہ سونے نبی نے فرمایا اپنے اہل عیال واسطے اپنے واسطے حلال روزی تلاش کر کیونکہ اللہ دے رستے اندر جہاد اور رب تالا کی مدد مطلب نیک سال تاجر سبحان اللہ, سبحان اللہ اے رسول اللہ کا فرمان سنائے سبحان اللہ توجہ ہے کبلا جو حضور صاف پہ پھرماند عمر بن خرا صاف پہ فرمانے اے حلال نہیں تیرے آستے حلال روزی کمائے حرامے حرام حرام میں اجازت نہیں دا کبلا یہ ابد الروف روفی دفلی کولے پوری ٹیم وی ہزار فیس بریلوی مکالا پہ ملتا ہے ان آخ شرم کر شرم کر کس ویلے دی پہ گل کرنا محبوب خدا دی صاف حضور روک ہے <سؤال> اور اے نکتا ہو دس ذریعہ کاروبار دا بنانا بنا پیسہ اس نال کما تو فیفے فیسا فی بھی ہزار یہ بھی ل گل پکڑیا کروی حرام دی سمجھ نہیں لگی نیو کراچی آنویر ہوٹیا پھر بہ گا بہ گا بہ گا بہ گا خدا تعالی دے نام دی بےزتی سنگ دے اندر ساز بنا بنے ڈھول وگو آواز بناونی اللہ دام نام سنگال سنگ ٹولی سنگ ایمان لگتا ہے میں کو کوئی خاص ہارمونی پہ بجتا ہے کوئی ڈھول پیا کھڑکتا ہے ہالانکہ وہ ڈھول نہیں ہوں کوئی ہارمونی نہیں ہوں اور سنگ دے اندر اللہ دے نام نو انج ادا کرتے ہیں بگاڑ کے کہ وہ پورا ڈھول تو ساز بنتا پورا میں بنتا محفل سب لانت والی جو اربا روپئے نا تو کروڑوں روپئے دی لانت پائے گی یعنی جنہ پیسہ چوکھا اوڈی لانت ایک نفل ایک انہیں حرام کم جی آم ساری شادی ویا کر دی شادی کروں جی آخر نکاح سنت تدا ہونی طریقہ سارا حرام دا ایک سنتا سو حرام کام رنا جاٹے کٹ کے لگی پھرنگ او گیا یہ آج مہندی رات یہ چلے ادھر تو وہ آنگیاں ادھر گاندیا جان گیا عورت کا گا حرام غیر مارد آواز سنن ہوں تو نہ محفل رنگ ہاں رن محفل آپ سپیکر لگتے ہیں دعوا آ وہ لانتی اللہ رسول نے عورت نزان پڑھن دی اجازت نہیں دتی جہی بانگ نہیں پڑھ سکتی وہ رانگ لائی خری بلا دے سیک حرام کام شامل تصویر با فوٹو با دیا فلما بنن فر کفر بیان حرام شریعت دے خلاف بیانات کلام مچ شرا دے خلاف کفر کوفر دےوں دی محفل نو نس جائز آخنا کہڑے مسلمان جائز آخنا ہے اور صحیح کہڑا کادے مفتی نے کادے مفتی نے سمجھ آ نہیں ہاں ہوں اتے ہوں وضاحت کرنے والی اتے سوال کرتے ہیں چشتی وہ ملاد دا ثواب ابو لاہب جی ابو لہب حضرت سوائبا ازاد کیتا کیا آزاد کیتا تے انو ایک مشروب ملتا تخفیف آزادی قبر نتیجہ کٹنے لیا میلاد پکا قبول ہے جب کافر کو تخفیف عذاب ہو رہی ہے تو اسان دے پھر پکے واق واقعہ اویں ہے اویں بخشیچن دی گل نہیں صرف تخفیف عذاب دی ہے کہ اس دو تے عذاب اور ہن اس طرح ایک میں اور تنوع مسلا روایت موجہ میں سریر تبرانی دی روایت ایک خواب دا معاملہ آبو لاہ خواب دا معاملہ کوئی صحیح, یعنی یہ نہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ وہ خواب کے اندر کسے ہے میں خانہ اگر چنعت کے لحاظ حدیث لیکن جو خواب ادھر چلے کھڑے حدیث دل... سند کے لحاظ حدیث ادھر کیوں نہیں چل سکتی روایت کی کہ اللہ تعالیٰ دے مبارک نام تھلے ڈگیا ہے توہین علی جگہ تے بیستی علی تھاں تے انو آن کے فرشتے اپنے پرہ نال ڈھک لین دیں پھر اللہ تعالیٰ اپنے ولیاں وی چونکی سے ولی نو بھیج دے اس نام مبارک نو جا چونک اور اس دے والدین مشرک وی مرے ہون تے عذاب تخفیف ہو جاندی تخفیف ہو جاندی سبحان یہ روایت ہے او روایت نہیں او خواب ہے یہ روایت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہن میں تواڈے سامنے بیان کر دیتا ہے نا کہ عذاب تخفیف ہو جاندی ہے نام خدا نو تھلیوں چکڑن نال تو ہن میں ونا کن جلوس کٹ ہیں کن لوگ جلوس کٹتے ہیں خدا رسول نام مبارک نلو چکن رین بلار بڑی پہ روڑیاں بڑھیا پی لیکن ہوں ادھر چکنا نہیں ادھر خواب سن کے سارے لگ گئے ایدھر روایت سن کے کیوں جو ادھر لنگر نہیں ونڈی چنا ہاں آخ گے میں تھلو نہ چکیے بےزتی نہ ہوگی لوگ کی آخر پا او واقع او گل واقعہ وہ گل خرابی گل ای لیکن اس نتیجہ یہ کھے نکلتا کے ملاد مناو پکا بندہ بخشی اے نتیجہ کتوں ہے میں ہوں بخشی چڑواج سنا نہ چٹی بخشی چڑھ دیف لیکن اس تو نتیجہ تصا تو کٹ کے بخایا جی حدیث مبارک کے اندر ایک کتا پیاسا مر رہا سی ری اپنا کپڑا پانی میں بہو کے کتے کے منہ چ پایا عورت بخشی گئی کتے نو پانی پلاو دورت ان کیا اس تو کوئی یہ نتیجہ کٹ سک جی کتے نو پانی پلاؤ پک کے بخشے جاؤ بھائی کے خیال ہے سویرے کتے لے پیاسے پانی پلاے بندے وٹ دے جائیے بندے پیاس نال دے جاؤ کتے نو نلائی جاؤ شریعت ساری چڈی جاؤ پکے جنتی بنتے جاؤ ادیس جو آ گیا ہوں کوئی پاگل دا پتر ہو سکے جہا وہ بخشی گئی تو میں پکا نہ بخشیشا مرے اس دم یہ ویخی کھڑا کہ کتے نو پانی پلاوی بخشی گئی اے نہیں ویخیا اے نہیں سنیا کہ ستر سال دا عبادت گزار برسی سارا ہے سراپسی ایک گنا کیا جانم نس آئے آپ ہی ساری قوم ہی آخری ساری کو پی کوئی مولوی ہوئے نا ایک گناہ کرے آدھے بس اے جے بخشیا گیا نا اسار نہیں را لگے سا جنا ہاں یہ ادر جانا یہ جنت جا کر سب رہنا ہوں میں پوچھنا ایک کی وجہ ہے؟ ستر سال دبادت گزار ایک گناہ نال تیرے نزدیک نہیں پہ بخشی کیوں خدا دے بندے آئے جہیل جہلان دیا گلاک برباد ہوئے نتیجہ ان کڈنے ہر تو نیکی ہر چھوٹی تو چھوٹی نیکی کر کوئی پتہ نہیں میں کتے جتنے پانی پلاو والی بخشی گئی ہے تیرے تیری کرم کر چ کوئی کی تیری بھی قبول ہو جا ہر وڈی تو وڈی چھوٹی تو چھوٹی برائی تو بچ کوئی بتا نہیں بے پرواہ کیری ہوپ لوگ دو لاکھ سک لو نتیجہ نتیج سجنا کد ایک گنا والا بخش ہک نیکیلا بخشا پیا رب دسنا چاہتا عبادت گزار برسی سا راہ گنا جہانم نو جانا تو سیا آپ ہی ساری قوم ہی آخری ساری قوم آپ آئی مول ہوا ایک گنا کرے آدھے بس یہ جی بخشیا گیا نا اسن بار ہی ران لگے سن جن... ہاں یہ ادر جانے جنت جائے گا سنبھار رہنا ہوں میں پوچھنا ایک وجہ ہے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 हर छोटी तो छोटी नेकी कर कोई पता नहीं जिमें कुते पानी पिलावन वाली बख्शी गई मैम करम कर छे कोई नेकी तेरी नी कबूल हो जाओ हर वी तो वी छोटी तो छोटी बुराई तो बच कोई पता नहीं بے پرواہ کیو کہ نقل دو لوگ سڈ لے رہے نتیج سجنا چاہتا لوگو ہر نیکی پتہ نہیں تیاری پسند میں کر لینا ہر گرائی پبتہ جو کوئی پتہ نہیں میپرواہی تو پڑ لینا طلعا طلعا اور سنو آخر. اے عقیدہ رکھنا کسی نیکی دے بارے کے پکی قبول حرام خود جہنم نمجا کا ذریعہ ہے ہر دے بارے اسلام صرف عقیدہ رکھ سکتے ہو کہ امید ہے اللہ قبول کرے گا پک تو کر نہیں سکتے نہ نماز دے بارے نہ ملاد دے بارے کسی کی دے قبول ہونے کا پک کرنے والا بندہ جانوی صرف امید رکھ سکتے ہو اور امید دا کیا مطلب ہے امید دا مطلب یہ ہوتا ہے اسباب پورے کرو اسباب پورے کرو دے پھر آس رکھو کہ اللہ پھل لاگ گا یہ امید ہوندی نال خوف رکھو ہو سکتا بے پرواہ کچھ بھی نہ لوے شادی کر میاں بیلی دا ملاپ اسباب پورے پھر آس رکھ اللہ اولاد دے گا اے نا کہ ادھر او اولاد واسطے آس رکھے تے شادی کرے تے آکھیں ہونے اٹھارہ سال کے بچے آئے اٹھارہ سال کے بال آئے آنگے ضرور پر تیرے نہیں پورے تا آس ہوں کڑک دا بیج سٹنا ہاں جی کھاد ہے پانی لا گوڈیاں دینا ہر محنت کر کے پھر آس رکھنا کہ لگے گا پل کدی ویخی بھی تما کوڑ تمے دیج گی بیٹھا ہونے آئے ہندوانے کو رکھ دے آس امید رکھیں گا دے بیج گڈ کے آس رکھنی اس سلسلے گل کرنا میں تو مط... امید کا مطلب کی سمجھتے ہو ساری سہیں سا گنا کرنے مول سب ٹھیک گنا کرتے ہیں سب بڑے کرنے لیکن اللہ تعالیٰ کی امید تو ہے نا سانو رام مت ویخو آخر ہو جا تحمان رہی قوم کی امید کا من ہے کہ گناہ کرنے مول صاحب بڑے پاپی ہوں لیکن ایڈے بھی اایوس نہیں پکی امید ہے اللہ رحمان اس سلسلے چ میں گل کرنا چاہنا کہ اسان اگلا جہان اللہ تعالی دی رحمت چھڈی بیٹھی تو امیدوار بنے بیٹھے اور دے بھولے اس جہان دے اندر اسباب پورے کر کے امید رکھنے اس جہانے اسباب تھڈو پورے کرن دی بجائے الٹے کر کے امید تو رکھنی تھی کہ نیکیاں کر برائی تو بعد مول صاحب امید رکھنے رب رحمان کرم کرے گا بخشی دے پورے کار انہیں اس سلسلے تو گلانا سمجھاوا ایک عقیدے کی سلاح ہو جائے گی غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ اللہ تعالی دون جہان چمان نے ہزور دونوں جہان رحمت نے یا ایک جہان کیوں بھی سنگیو جہان واسطے بھی ٹھیک اصا اگلا جہان جہا اللہ تعالی دی رحمت تے نبی پاک دی رحمت چھڈ دتا چی بیٹھے ایویں ہوں مان جہان آلہ جہان ادنا او باقی اے فانی اعلی جہان رب دی رحمت چھڈی بیٹھے نا آپ کرم کرے گا آؤ پھر سنگیو میں تنوع ایک دعوت دینا اللہ تعالیٰ قرآن اج فرمان ہے ملد بٹن فل اردیا اللَّهِ کحا آل روے آل زمین دے بھی جاندار سارے کا رزق مولا ہے میں اپنے تو فرض کیتے روزات اپنے فرض مہ داری کتا ہی کر دی نہیں ہر سو ہر جاندار نو, وقت موقع سر توٹی ملتی پی ہے رسک ملنا پیا مل رہا کہ نہیں ہوں سجنا ادھر ودا میں دیا گا نہ ہی بندہ کرے رزق دا وعدہ رب کیتا ہے اس ضرور دینا کیوں جو پتھر ویچ کیڑا, کیڑا کام ہے. توجہ نہیں فرمائی پتھر دے ویچ کیڑا کوئی کم کردہ کوئی ہیلا کردہ مل جب دسیا موم مر کیڑے جنہیں تے یقین رکھ میرے نام آخدہ پہ ہیں میں رب آ میں پالن ہاں بزرگ فرمان ڈرو بندہ آخ رب اللہ ہے تو موڑ روزی دی فکر رکھے تو جھوٹ ہے ہاں تے آکھے میں بندہ تو خدا میرا رب میں بندہ بندگی دا دعوی کرے تو بندگی کرے نا موڑ بھی جھوٹ ہے سبحان اللہ ہوڑا پتھر چ روزی کھا تو مسلا اکے بچے دو ہی اچھے اگر زیادہ ہو گئے تو کہاں سے کھائیں گے یہ مڑ اتری د کیڑے بھی کیا گزرے او مومے نہ آ کے لانتی یہ کان مومے نے جو کیڑے یقین رب تو نہ ہو سمجھ نہیں لگی میں قرآن دی آیت پڑھ کے دسے ہے کہ قرآن پاک دے اندر آیا ہے کہ رزق اللہ نے اپنے فرد کیسا کوئی آیت کڈ واؤ کہ اللہ تعالی اے قرآن فرمایا ہوسا کرو نہ کرو میں تے ترد کی تہن بخش دیا گا کسے جگہ ہے جب قرآن کھولے گا آمنو مانو و آ میلو سوال و جنہوں نے ایمان لائے ایمان لائے ایمان ایمان, لائے ایمان لائے اور عمل سالے کی تے کیتے جگہ جگہ ایمان اور عمل صالح ایمان اور عمل صالح نال سرت لگی خلی ہوں دوست جس طرح اللہ دی رحمت اگلا جہان چھڈ کے تو الٹے کام کرنے کام کرنیا دوزخ جان والے تے آس رکھنیہ رب دی رحمت دی او رزق دے معاملے وچ بھی اپا ایویں کریے اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی دوواں جہان چہرہ رحمان نبی پاک کہن دوواں جہان آستے رحمت تو لہذا اج تو بعد اپا کم نہیں کرنا جی کنک کھلوتی نے خدا دا نا جے اس کنک نو دیا دی بالکل کٹیا نے اس دی اللہ تعالی کا رزق دے گا رحمان رحمت کرے گا رحیم مہربانی فرمائے گا ٹھیک ہے سارا گل گھوٹو پی گیا <laughs> اللہ تعالی کے فضل ناڑ یہ گل ٹھیک ہے یہ گل ہے کہ پہلو یہ طبیعت مزاج ان سن ہاں کہ ہک تے کوڑی گل تو پڑ نستے سن لیکن ہوں بدل گئے آ. آ تو سامنے لودرا میں جلسہ کر کے آیا ہوں لودرا آئے بیٹھے برادری تن لوگ مطلب یہ نکلیا کہ ہوں یہ کوڑی گلا چس تہن لگ گی تو دے جی میں جدرو پھیرا پا جانا مول بھی دوسرے دی چھٹی ہو جاتی میٹھے میٹھے سناو دی چھٹی آخر ایڈی بولی دنیا نہیں گلہ ہے پر کردہ حق دیا ہے آلہ آلہ آلہ کردہ فائدے ہوں سجنا سو مول بھی سدیے قرآن سر تکھ لکھ لو لوگ کم نہ کرو دکانہ نہ کھولو کاروبار کرنی لو کوئی جی رب رو کے دے گا ہک نہیں ہو سننی اے ساری برادری آخر سارے مول پاگ لوگ نہ مراد لنڈے مولبیاں پتا کونی دسو ہیلا کرو تو وسیلا ہے حرکت کرو تے برکت ہوں مولوی سب کچھ ہلانا گے تو رب دے گا پنج سات جو سو مولی ننا موللا قرآن پڑھنے کو آخر نہ نہ نہ نہ سیدی کچھ کرنا جائے. ایمان نال سوئی میں ہے تو میں تین پوچھنا وہ جدو آنیا دی گل دی جہان کی دی مول مولوی نہیں سننا سو سننا قرآن پڑھن نہ سنے تو آخ نہ نا ہیلا کرنا ہی پہنے مول سا بو دو کوئی ملہ تے نو ٹکر جاوے تے تو آخے اگ سنیا وے نبی رحمتال رب رحمان تین تے تے نعرہ <تصفح> تکبیر نعرہ رسالت مولی صاحب مردا باد <تصفح> خدا ملہ دے جاننے کیوں؟ اصالے نفس نفس ادھر مہرا نفس نو نا ضرور کرنا پوسی ادھر نفس نہیں جانا جڑا جہلی بیان کرے اُن بھی تک چڈیا کر مولی کور نہ مار اللہ تعالی رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے نبی پاک رحمت لے بھی پر ہیلا کرنا پینا سمجھ نہیں آئی نے آ. غردے میرے دوست اسباب پورے کر پہلو سڑک خوف بھی رکھ کوئی پتہ نہیں سہ وار کنکا بیجی دیا پل ہی نہیں لگ دا کیسے یا توڑ چڑھ دی نہیں پہلو کوئی آفت آ جاندی ہے اور بال کئی ورہ پیٹ چ مر نہ پل لاوے تو مالک ہے. आर ए फरी फरमां माली का कम पानी देना भर भर मशकान पावे ओ मालक का कम फल फूल लाने लावे या ना लावे توجو سبحان اللہ اور سجنا آ تینو ایک حدیث پاک سنا دیا تارک ولوی نجو تم آ تو کلو بہم و جلحم راج سونا رب فرما ایمان آیا دیا سفت بیان کردہ جو کچھ دین دینے دے دل ڈردے ہوں اس آیت مبارک دی تفسیر حبیب خدا نے کی مشکات شریف دے اندر حدیث موجود ہے کتاب الرکا فصل دوجی بابل بکائے والخوف دے اندر سونے نبی پاک دے گھر والے حرم النبوي فرماندے نے سید عائشہ پاک سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہاذ الایہ سبحان الذين يشربون الخمره ويسرقون قال لا يا ابنه الصديق سبحان اللہ ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون پاک پانک فرمایا نے میں سایت بارے نبی پاک تو پوچھا یا رسول اللہ وہ کہڑے لوگ نے جنہوں نے بارے رب وہ جو کچھ کرتے دے ڈردے نے کیا چور نے چوریاں کرتے دے نے شرابی نے شراب پیندے دردوں نے کیا اے زانی نے زنا کر دے اندر نے آپ نے فرمایا لا بنا تھا صدیق اے صدیق دی بیٹی اے او نہیں کون نے بلا کم لینا یا سو بونا یہ وہ روز رکھتے ہیں بھائی وہ سلو نہ نمازا دے ہیں سدا کو سدکے کرتے ڈر ہو سکنا مولا قبول آدیس پاگل ہے کہ نماز روزے صدقے کر کے مومنٹ ڈرد کوئی پتہ نہیں بے نیاز قبول ہے کہ نہیں کرتا میں تو گا کی گنا کر کے نہ ڈرے ہو مومن نیکیا کر کے ڈرا ہے جہاں گنا کر کے ساڈے ورگر نہ ڈرے اس میں تا <تصفح> کر کے بزرگاں فرمایا شاید دے پدناما شریف لکھے ہر کے من از عذاب حق ود نیست مومن کافر متلقب ود فرمایا جہا اللہ دے عذاب تو مطمئن بے خوف اے ہے ہی نہیں وہ بندہ کافر پکا مومن نہیں مومن کافت پکا کا فراہ لوک وے جن کرو نا خدا دا کو ڈر سنا ہو تو فرقہ چڑھ مول صاحب ویخی جائے گی چھڈ پڑے جب وقت آئے گا ویکھا جائے گا کافر لوگ نے مسلمان نہیں تھندار دی حاضری تھندار دی حاضری دا یقین ہوئے دل وکیل لبے لب کاغذ لبے لب بندوبست کرے سارے بے بےقرار ہوئے بے اندر عجیب گل ہے اس قادر مطلق دی حاضری دا یقین جے دل گل کرو حاضری دی تو پر جدو وقت آئے گا دیکھا جائے گا یہ ہوا سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی خدا دیا بندے کہ مومن نیکیاں کر کے تو دن ملاد بھی صدقہ ہے نیکی ملاد سدکا ہے اگر شرط جی حرام جی ہو شامل نہ ہو ملاد ایک سدکا دے قبول کرنا استے قبول ہونا ہونے صرف امید ہزور نال خوف رکھتا بندہ دا ہے صاف مطلب یہ نکلیا کہ مومن ملاد بھی کرے گا تے ڈرے گا کوئی پتہ نہیں قبول ہوں کہ نہیں ہوں اتنو دو تین مسئلے میں سمجھا چے کئی طرح کے لوگ ہوں Oh, ہر بندے نہ سنی سمجھو نہ شک سمجھو یہ جڑا شیر جوڑی پھر دلنا. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جھوٹ ہر ملاد مناو کوئی قسمت کا سکندر نہیں نہ ہی ملاد منا قسمت سکندری مل جاتی کس ہے کسمت سکندر فل چی میرے خیال ہوں اتلے علاقے میں حکومت کی طرف سرکاری طور پر منی سارا کچھ چھٹی ہوں ہاں اور سدر تک شریک ہوں دے. بندے بھی مرد تار بندے بھی مردے ایمان بھی بے غیرتی بھی بڑی ہوں ہر بسنت میلہ ختری کا سکھا کا سو تے ملاد تے اتنے کام منا کسلان ہو گے انہاں دا مذہب کی ہویا انہاں دا کی مذہب بن پھر ل ملے ملا مطلب کہڑا ہوں ہاں اس لاد ان سورا دین نہیں ہوں جمہوریت میں کوئی دین نہیں ہوتا جمہوری گیڈے کون نہیں میرے خیال ہوں اتلے علاقے میں حکومت سرکاری طور پر منی سارا کچھ چھٹی ہوں ہاں اور صدر تک شریک ہوں بندے بھی مرد تارا بندے بھی مرد ایمان وی جان بےغیرتی بھی بڑی ہوں ہر بسنت میلہ تے سکھان کا سو ملاد تا کام منا کسلان ہون گے انہاں دا مدب دا کی ہوا یہ مدب بن سی پھر ل ملے ملا مطلب کہڑا ہوں گا ہاں اس لادی سورا دی ہوں جمہوریت میں کوئی دین نہیں ہوتا جمہوریت صرف ووٹ ویکے جوٹ نے ووٹ ہے ٹھیک ہے تیرے نالا. تو جو تے گا تھا تیرے نالا. ووٹ دینا ہی ہاں تیرے نالا. ووٹ دینا ہی ہاں تے میں سکھ ہاں میں سکھا, سکھا ل یہ ہے جمہوریت نال سکھ ہندو نال چوڑے نال چیئے نال نال ہر پاس رل جامنا اس نے آخ دن لا دینیت جمہوریت ای ہوئی نظام لانتی تا اس تینے دن مناتے اور دیکھو سکول والے ظالم ادھر جدو ان آخو نا یار تسان اسلام والے پسے آؤ دی گل کرو تن پردہ کراؤ گھر بٹھاؤ تو پھر آتے نے آپ ہمیں پیچھے لے جانا چاہتے ہیں ہاں تو ہزاروں کے منہ چل یہ بکواس آنا میں تک سوناواں اگلے دن فروز سنڈ لاہور چال روڈ ایک دکان ہے بڑا وقت کتابوں کا اس سے اندر وڑیا تے ایک نہ پینٹو اپنی رن ان کی پتا نہیں کی جاٹا شاٹا اس کٹیا میرے نال لینا تے میں آگ جی لگ گئی سیک جا پیا میں آخیا میں آخیا یار یہ عورتوں کے گھر بانس بنیا پسے لے پھر رن جیڑی تھی نا وہ تس کے ٹیٹڑیاں وٹ گئی وہ سمجھ گئی میں مولک کر رہا ہے کوئی کام خراب ہونا ہے جیڑا تھی نا وہ بغیرت بہ بہ جناب مل صاحب اگر ان کو ساتھ نہ رکھے تو پھر آ کیسے جائیں گے میں اس وقت وقتی طور سے صرف ای گل کیتی میں کہا وہ اگے لے جانے والی میں کیا میں تین پتا نہیں اترا یہ اے کریے تو نہیں بچتی تے مار یہ کر وہ خیر انی گل چیٹ گیا لیکن مینو ایک فکر لگ گیا کہ یار اب کرے کریے شرح دی یہ نے आगे कैसे जाएंगे आगे तरक्की कैसे होगी आगे कैसे जाएंगे मैं क्यों मैं इन सुरां को पूछना वो तसा अगे जाना कि पिछड़ा जाना अगे जाओगे तो दज्जा पिछे जाओगे तो रसूलुल्लाह ने سجڑے اگے کنے آنا ہے اگے جوگا گجال پچھے جوگا مدینے کا لبال نبی پاک دا برم پچھے ہزور دیا صحابڑ پچھے اللہ دے ولی نبی پاک صحابہ اگے دجا لو میں کمبختو جی تسند نہیں اکولیو مڑ تسا ملاد نہ مناؤ کیوں میں ملاد اگلے دا نہیں ہو پچھلے کا کیوں سنگی آئے ملاد پچھلے دے کے اگلے لے سونے محبوب دا ملاد ہے وہ بڑوں گزر گئے دجال آنے جنوان زمانہ رسالت توجہ اگے تو پھر میں حضور دا ملاد نہ کرو تسان دجال دی آمد دا جشن منا کرو تص آ کے کرو جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بلکہ یہ آخر کرو جشن آمد دجال کھلا ہی کھلا ذرا ڈٹ کے منا دلہ ہی دلہ <تصفح> دجال دا جشن منا جن رسول اللہ دا زمانہ نہیں پسند رسول اللہ دا ملاد نہیں منا سکدا کیونکہ جن زمان رسالت پیار زمانہ رسالت نظمت کی نگاہ اتے میں گل کرنا چاہنا سنو ایک زمانہ ہے جاہلیت دا وہ ہے نبی پاک دے رسالت دے اعلان تو پہلوں دا یہ چھ سو سال دور حضرت عیسیٰ اور نبی پاک دے درمیان آ سدیا اسلیت کا دور آخیا ہے پوری دنیا کا جاہلیت سی اور رسول اللہ دے اعلان مبارک تو بعد وہ دور ہے اسلام کا پھر اس اسر چار سنگتاں ایک رسول کریم دی سنگت ایک صحابہ دی سنگت ایک تابعین دی سنگت تباہ ہاں یہ چار سنگت حضور سرکار دے سنگت مبارک آور اللہ دور حضور سرکار دے صحابہ دی سنگت یعنی تابعین دا دور اللہ حضور سرکار دے تبا دی سنگت دا دور آلہ اتبا تبا تابعین چوتھا دور امام کا وہ اللہ آلہ انہوں اسلامی روشنی کا دور آخد اللہ دور کا دور آخد لال بول سبحال اللہ آل آل آل سجنا ہوں منکتا سمجھاوا ادھر ویخنا بکو فر سامنے آئے جاہلیت کا زمانہ اسدر کی سوگ کھلے رن खुला खां सन ना हलाल वेखणा ना हराम ना पाकि पलीती की कोई पाबंदी खुला पाणे। जी की किया कपड़े पा जी की ला लंगे नंगे पा फिर फिरदे। खुला नहा छप्पड़ बड़े हो रना मर्द कट्ठे नंगे नहाते फिर दे। دے چھپڑ جی کہا کر لے نہیں تے جاری وقت نہیں نبھ گئے وقت گزار لے گھر کوئی پابندی تین جہلی ادے وقت نظر نہیں آئے گی رسول اللہ دے اعلان مبارک تو بعد اسلام کا جد اس دے اندر پابندیاں ہی پابندیاں پابندی اے حلال کھانا حرام نہیں کھانا حلال پیڑ حرام نہیں پیڑا پا کھانا پلیت کپڑے ننگیا نگیا ہستا کی پابندی کسے دی دی کسے غیر گی چپڑ کیون نہ جو حضرت صدیق اکبر اور اما ایشا صدیقہ باپ تے بیٹی کمرے دے اندر کلے بیٹھے نے نبی پاک فرماندے نے ابو بکر کلیا نہیں بیٹھی دیسرا شیطان ہوں کیا مطلب نبی پاک سرکار نے ایڈی پابندی سمجھا چیز سجنا ہوں ادھر ویخ جڑا دور جاہلیت دا ابو جہل دا اج سکول والے او اپنا ہی کھڑے نے جڑا انہوں دا محلب ویکھے گا سکول ویچ دے سکول ویخ کٹھے کڑے کڑیاں منڈے موڈے نال موڈا کٹھے نہ کتنے دے چھپڑ دے سی ہوں سن تلا آ سر یہ لانتی ولائتی تلا بنا نے سوئمنگ پول سوئمنگ پول اس میں جی انجوائے کرتے کتے پوت کٹے ہو کے انجوائے کرتے ہیں <laughs> कटे कुड़िया द किसे दी और वेखो ए, मैं मेरे को राति लोधरा मैं जित जलसा किया लोदरा जलस कराव जिली वो टैक्नीकल कॉलेज लाहौर का प्रोफेसर है फिकल फिक जलसा करा उन्हें अपने कॉलेज का दिता है उत लाहौर दा سرور دا ایک بندہ ہے سرور نگلینڈ رہ ان دے کوڑ انگلینڈ کا دا چندہ دا یورپ دا ایک سو ارب تے پتہ نہیں کنے وہ جناب ہے وہ نہ جی تصاط صدقات دے نا وہاں نے مسلمانوں دیا رنستے چندہ کٹھا ہم درد نے خیال نہیں رن دا خیال ہے دشمن خیال رکھنا نا قیمتی برباد پھر سرور جڑا کنجر ہے نا اس دے کو چندہ کٹا ہے وہ اتنے آنڈ د فلانے فلانی تھانے تعلیم تے شعبے سے کتنے کتنے یہ پھر وہ کل کالج لاہور والے آن کے جدے سرور نے پیسے دیتے نے پھر انہاں انت ایک ہزار پانچ سو تو ایک ہزار روپیہ وزیفا اس لڑکی نو دینا ہے جیڑی ٹیکنیکل تعلیم حاصل کرے مہانہ دینا پانچ سو تو ہزار تک جے بیٹھے گی وہ کلی جے منڈے دے رل کے موڈے موڈا رلا کے مڑ دینا چار ہزار روپیہ مہینہ اج دی تیار کرنی ہے اتنے فوٹو دتی ہوئی اے تیار کرنی تے اے سارا جناب کی کہ گلبرگ ایچ گلبرگ لاہور ایچ چیانوے گلبرگ لاہور اتنے کالج ٹیکنیکل کالج اچھا ہن گل جڑی کرنے والی ایمان نال دسو اسلام مرد عورت نٹے کردہ غیر وکھرا وکرا ہے انہا کرنا کتھ ہے کتھیاں ابو جہل کیتا سی یا رسول کریم انہا گل اے ہے کرنا لی کہ ابو جہل دے دور دے کم او سکول آلے خود اپنا ہی کھلے اسے کرا لانتی نہ حرام نہ حلال نہ پاک نہ پلیت شا... اپنانی ہے وہ ابو جہل دا دور تے ہی رسول اللہ دے دور دی گل کریے اسلام دی تہذیب دی تو موڑ آدھے ہمیں پیچھے لے جانا چاہتے ہو حضور دے دور چودہ سو سال تک یہ چودہ سو سال تو پیچھا ابو جہل دے دور والے کم اپنا لوگ تک پہنچ جا ہوں ایمانفا دور پسند نہ لگے وہ کتے کا پوت ملاد منا کہ علم تو تو ملاد وے کا مسلمان تمے ملاد ویسی یار سبحان اللہ جنوب رسو ابو جہاز چن لگ اور وہ لوگوں سکھاوے جے آخر ہے رسو ہزر گلا مستفا دی روشنی نکھل تے اندھیرا ہے پیچھے لے جانا چاہتے ہو تک ساڈا کلنڈر اقبال فرما ہے سمجھاوا اقبال ساڈا فرما ہے دور ہاض حقیقت میں وہی آدھے قدیم مرے جہا یہ دور بنا جاتا چھاپ لگی سائنس دی سائنس مشینری اتو وچے نرا گند دی. حقیقت کی دی نگاہ ویخ جی ہوں ایک ڈبا ہوے بلور کا شیشے کا چمکیلا وے پخانا پیکنگ بہترین ہوئے ہوں کوئی چول دا پوتری ہو سکے جہاں آ پیکنگ اتنا حسین ہے میں تو ضرور کھاؤں گا کیونکہ پیکنگ دیکھو کیسی ہے تو جڑا سیا ان آخنا آتری دا ون کی کرنا اسلے زمانے دی پیکنگ بڑی لیکن وچ دی گندے کیڑ قسم خدا دی گٹر دے میں ابو جہل ابو جہل تو ہاتھ اگاں ود گئے اس دور سی تے مکالا ملتے سن جلتے سن جگ نی وا سکتے لانتی فلما بنا نو محفوظ کر فلم بنا کے کام ابو جہل بھی نہیں کر سکے جی کر دے لو تا سڈا اقبال فرما دورے حاضر ہے حقیقت میں وہی آدیم اہل سجا یہاں اہل سیاست ہوں امام وہ حقیقت نیگا برک گند نگا وہی گند ہے وہ پرانا جس نو مکام دے اندر مستفا نے بیاسی جنگ لائی جس نو مکام دے اندر نبی ایڈا دور لایا ہے بیاسی جنگ وہ دور اس قوم نے پھر دندہ چا وہ پرانے بت جو پوجے جاتے تھے انہیں پھر لیا کے میدان نے سٹ کے پھر پوجا شروع کر دیتی سمجھ آئی کہ نہیں آئی معلوم ہویا ہر ملاد منا مو مڑے بڑے لانسی بندے ملاد منا پردے پاؤنڈ چھپے کھڑے نہیں کیوں سوکھا کام جو ہوا کم سوکھا ہے نا اور منافق بندے دی نشانی ہے دین کے سوکھے کام اوکھیاں تو نسد ہے ایمان نل پیا منافک بندے دی موٹی نشانی جے اللہ تعالیٰ خوران نے پاک دا سی کہ منافق دین دا سوکھا کام انہیں یہ سوکھا ہی ہے نا بھئی پیسہ دے کل لوگوں تو عام ہے نا ہاں جی بھئی بھین بھی, بھی کما ایک بندہ تھوڑا کم ادھر امداد باہر دیاں وکری پیسا تے پیسہ پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار تی ہزار چالی ہزار دو امر دو ٹکٹ اٹھ, اٹھ اٹھ عمرے دے ٹکٹ یہ دن سوکھے ہوئے خرید امریکہ برطانیہ یہود یہ اتے مشورہ کی انہیں میٹنگ کی خاص انہاں نے آخیا ایک تو مسلمان ہفز تلاؤ حافظ بناؤ قرآن پاک دے عالم نہ بنان سمجھ آنے والے نہ بنانا حافظ پڑھ سکتا سمجھ نہیں سب آم جاننے والے نہ نا ہو شرار جاننے والے نہ نا دوسرا محفل ناتا کراؤ میں فل کراتہ محفل ناتا کہ دی ہویسرا لانتی آخیا ہے کہ یہاں مسلمانوں محفل ملاؤ عمر کی ٹکٹ دا کہ ادھر لگن لیکن دیے پاس نہ لگ پیسہ پہ ایجنسیاں ایک لاکھ روپیہ عمرہ دے ٹکٹ رکھو لاک لاک روپئے تک دے عمرہ دے ٹکٹ رکھتے ہیں نا آنا پیو دا مال شیطان کٹھے ہو کے مقصد باقی بھی سوکھے کام والے پاسے لاؤ باقی دین ختم हूं ईमानसो संघियों क्या मुल्क दे अंदर रसूल करीम सरकार दे कुरान की भी कोई गल है जी इे चल जाए कोई सुनी जा मनी जाए जिन्ह का चीफ जस्टिस भगवान दास होवे सूर मिलाद की मनावा भगवान दास कानून अंग्रेज दा, चलाव आले उत्ते, कोई भगवान दास कोई शैतान दास हा जी आओ मैं आ गया आ रहे हैं उधरी اور ای دین دے, دے نال قوم دے بھی قاتل تھیرے ملا دینا پیاتل قومل پولیو نال جنہیں ایک قوم انہیں قتل کر تے کر رہے نے بیان تو باہر میرے کو ترین تاکی پہنچی ڈاکٹر ممتاز احمد خان ہیں کوئی ایڈیشنل ایڈیشنل میڈیکل آفیسر اتنے بیٹھے اٹھاوی محرم الحرام ہفتہ اٹھاوی امت روز نامہ کراچی کا دس کست شہ کی ویکتے جاؤ لی کیا بیمار کرتے ہیں یہ مضمون ہے وہ حفاظتی ٹیکے اے جناب قطرے پولوتے دے حفاظتی ٹیکے ہاں جی رنا دے حفاظتی ٹیکے بھی لاؤں دینا ہاں yeah. yeah. کیا پولیو کے قطرے انسانی نسل کی افضائش روکتے ہیں تیسری دنیا بالخصوص افریقی اور اسلامی ممالک میں پولیو کے قطروں اور ٹیکوں کے بارے میں تحفظات بڑھتے جا رہے ہیں ویکسینیشن کی یہ عالمی مہم ایک بڑا سوالیہ نشان بن چکی ہے پھر چل دی دیپی افریقہ میں خسرے کے ٹیکوں سے ایڈز پھیلایا گیا ایڈز جیسی بیماری اس خسرے ٹیکیاں کے بہانے امریکہ نے برطانیہ نے اتنے پھیلائی دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کو خطرہ قرار دے کر امریکہ نے شرح پیدائش میں کمی اور شرح موات بڑھانے کے لیے ویکسینیشن کے ٹی استعمال کیے ایڈ عالمی ادارہ صحت نے پھیلایا جی امریکی سائنسدان کا دعویٰ ماہرین نے گائے اور بھیڑ کے مہلک وائرس سے نیا وائرس تخلیق کیا اور ویکسینیشن کے ذریعے اسے دنیا بھر میں پھیلا دیا ڈاکٹر ڈو ڈوگلس پتا نہیں کی نام روز اچھا اے مجھا گاواں بھی تو لکھتے جاؤ گے پولیو ویکسین نے انسانی نسل میں کینسر کا جال بچھا دیا ڈینگی وائرس نے جان نہیں چھوڑی حفاظتی کے مستقل معذوری کا سبب بن سکتے ہیں پڑھتے جاؤ میں تو آدھا آن ہوں تھا اللہ آخیا میں قسم خدا کر تقریر کرتا تھا پہاں میرے, میرے تو سوال کیتا. آج تو کئی سال پہلے اچانک میرے منہ چ نکل گیا نسل مارن تسل مارن دے ٹیکن اللہ تعالی فضل سال بعد حوالے آج. اللہ میں پھر پوچیا تو من گیا تشنج کے ٹیکے بچوں کی پیدائش روکنے کے لیے تشنج وہ ہر ہسپتال جہاں ہوں نا پڑے باہر بورڈ لگا کلاؤں تسا پڑیا اسی تشنج پولیو فلان پانچ سات بیماریاں بوت جا بنے مردہ جہا جناب آؤ حفاظتی ٹی کے لگوانے کے لیے یہ لکھیا خلائ کہ اس بچوں کی پیدائش روکی جا رہی ہے تشنج دے بہانے یہ صرف پندرہ تا پینتالیس برس کی خواتین کو لگائے گئے ٹیكوں کی عالمی مہم نے بچوں کو مریض بنا دیا امریکی سائنسدان نے بچوں میں بڑھتے ہوئے خطرناک امراض اور شرآموات میں اضافہ کا ذمہ دار ویکسینیشن کو ٹھہرایا امریکہ کے سائنسدان آخیا ہے یہ جو کچھ کترے کے ٹیکے ہیں یہ بیماریاں پھیلا پے حفاظتی ٹی آر دی فائدہ دائمی نقصان ادھر ویکو ویکو ستی برادری تھلے آنے ملوڈے ملوڈیا حال ہی ادھر لیا نے ڈاکٹر تک کے بیان دنیا اور ادھر ظلم ویکو اس قوم امریکہ برطانیہ سارے ملکوں دے نشان تے بریلوی ملا منی برحمان اس دی موہر دارلو نئیمیا کراچی صدر المدارس اہل سنت پاکستان اے یہ فرو بندیاں دوسرے بریلویاں دے اے اتے دست خاط بالا نو کہ قطرے پلاؤ بالا نو کترے پلاؤ اچھا محترم امام صاحب آ امام تے استعمال ہونا ہے ادھر کی جا نور والے پاسے پہلے تو جڑا یہ تو تین سمجھا لوا نا یہ ویو میرے ہلتوجہ ہے نا ویخو بربادی اپنی اچھا ایک تم دسان ایک تم مثال دیا تو سو بندے کدی ویخ جنہوں نشا لگ جی ویک جہاں نشا ہی پاؤڈر لگ جا پاؤڈر پیو والے نشائیاں اگے نشے نشائی دے خلاف بولو وہ سنتے ہیں اس قوم کا یہ حال ہے انہوں بیماریاں دا نشا انگریز دے مر نشا ہی ایڈا لگ گیا کہ انہوں دے اگے بیان کرو نا تے بیچارے مرن لگ پہ ہے کہڑے پاسے پی ج کوئی خدا رسول دی گل کر میں کہ وہ مونج کٹی چی تو بھی بچے گا تو میں خدا رسول دی گل کرا گا اگلے ٹھڈو نسل مکا ہی جانے آلے خدا رسول دی گل اے خدا رسول دی گل ہوئی جہی تیرے سامنے دی تین بچاؤ کی پکڑنا کتنے جارو دور کرو اے یہ ہوں امام مسجد ایلان کرتے ہیں روپے پانچ دے رو رو پیچھے ملا ایمان ویچنا ان اعلان کرے گا آؤ لوگو کترے پلا جاؤ نسل مرا جاؤ سورہ سورتی امت رسول نو کافران دے ہاتھوں برباد پہ کرا ہوں دے او دی دشمنی بیٹھ کیا ہوں فون ہے سر فون فون ہوں فون, فون نال بندے مار رہے ہیں है? ملتان رات دو بے ہوش ہو گیا جنا ہسپتال سڈے سنگ جا دیکھے ایک آیا پیا دو بندے ایک دن کان اڈ ات... گیا ہے نال لایا سو آ جی میں نال لا لگا کان بھی اڈ گیا ہے تے دید بھی ختم ہو گئی اے مردہ قوم ہے ایمان ساری قوم مردہ بچاری ختم ہے مردے دوئی نے اور کیوں جی کیتا ہے پہلو فون اس فون دشمن نے پیسہ کمایا دولت کما لی سو ای جن مرضی آئٹم بنا وے. پھر اس کیا ہوں آخری اے سر چکرہ پیسہ کما لیا ہوں انہوں جانا لوا ابتداویچ ایک ایسا سسٹم رکھ دے اندر जिस सिस्टम वक्त आना सी सामने कि पिछों नंबर खलद पिछों नंबर खलद कोई टोकरी का निशान बना कोई बुक्त का निशान बनता ज्या बटन दबाओ बंदा उड़ गया क्यों <laughs> रब दे कौन फरमा दिता सी तेन کرو امام مسجد روپے کرتے روپے دے پیچھے ملا ایمان ویچن اعلان کرے گا آؤ لوگوں کترے پلا جاؤ نسل مرا جاؤ سورتی امت رسول نو کافران دے ہاتھوں برباد پہ دشمنی دشنی क्या हम फोन है सर फोन yeah. फोन हम फोना बंद मर रहे ने। है मुल्तान रात दो बेहोश हो गया जना अस्पताल साडे संघी जा वेखे एक आया पैसी दो बंद एक का कड़ गया एंज नाल लाया सू آداد جی میں لا لگا کن بھی اڈ گیا ختم ہو گئی مردہ قوم ہے ایمان ساری قوم مردہ بیچاری ختم ہے ہاں مردے کی تو سچ آ کہ کیوں کی کیتا ہے پہلو اس فون دشمن نے پیسہ کمایا دولت کما لی سو کہ جن مرضی آئٹم بنا फिर उसके हूं आखिरी इना असर चकरा पैसा कमा लिया हूं इन्हों जाना लवाना उन्हें इब्तद एक ऐसा सिस्टम रख दिता फोन के अंदर जिस सिस्टम नकत आना सी सामने कि पिछों नंबर खिलदा है पिछों नंबर खिलदा बिच कोई टोकरी का निशान बना कोई बुक्त का निशान बनता है بٹل دباؤ بندہ گیا. کیوں جو رب دے قرآن فرما دین تم سسکم ہسن تم تم وائل تب کم سی ہے فراہ مومن لوکا کافر تو دشمن نے اگر تکھ پہنچے انہوں دکھ لگ دے اگر تو دکھ پہنچے انہوں خوشی آن تم سکولی کافر دشمن مول بھی آدمی اور میں پوچھنا وا فوجی بھی فون نال مردے ڈاکٹر بھی فون نال مردے بہاری کا ڈاکٹر خاور مر گیا پشاورن فوجی مر گئے منڈے سکول والے مر گئے کئی مولی مار گئے ہر کسے نو جو سوا گا ہے فیری آڑ معلوم ہویا لانتی، او, او لانتی او لانتی دشمن ہے کلمہ رسول اللہ دا پڑے گا وہ دا یہ مکانا ہے کیوں حضور نو منڈا کیوں ہے یہ دس جس لانتی نے کئی سال پہلوں موبائل فون تیری موت رکھ دیتی ہے وہ گھر گھر آن کے تیری دھی بہن تیرے ٹبر کافر لفر بنا پھر دے. مریض بنا پھر دے. بیمار مرا فرد نے دشمن چینی کھواوے دہر سمجھو ڑکی نہیں نظر آمرود وکھاؤ نا امر کڑکی نہیں ویکتا وہ صرف امرود سے نکاح حالانکہ اکھا آج نہیں ہاں اکا آ سب کچھ ہوں پتا ہوں کیا سارا کچھ کی پیا لیکن وہ جوں لالچ سامنے دا آمرو دا دا کئی شہ نہیں اتحی ساری ترقی منہ ماردہ اس قوم نرف پیسہ وکھا ہے جدو پیسہ ایک قوم ویختی ہے نا وہ شہ چونگی ہاں لیکن اے پھر وہ امرود ویخکی نہیں ویکتے فستے آ مردے آستے تے مرد آتے کا پوترو جڑا منی بو شیتان ملا ہے وہ تاریخ رویہ تحرام کمیٹی رویا تحلال کمیٹی کا چیئرمین فضلو سے فضلو شیطان مولی جان د ہو مول ڈیزل ہو وہ ہو گیا کا لانتی سرحد سوبے اشتہار لگے کڑے بال نو چک کے قاوی فضلو دون قطرے پے پلانے ملتان کا کادمی ٹبر کادمیا ملر شہید اس بھی پائے یہ مطلب لانتی سب بئیمان سب کاٹل قوم لانتی وک چکے ہیں ہاں سور کتنے کے پتر وا انہوں کمپیوٹر تے پیسہ مل گیا پیسہ لکھا روپے ایک کنجر گڈی ویکد امرود وڑکی نہیں او مزرو مزرو اوہی امریکہ برطانیہ او یہود رسول دے دشمن قرآن دے دشمن مسلمانوں تے بم مار مار کے قرآن ناڑن ٹھنڈے مار مار کے ٹیا سٹن وہ لانتی کیوں تا خدا بٹھا باوے وہ خدا اینا دا کھ نہ چڈیا کو امین جہاں امین آکھے گا وہ لانتی کا پتر وہ ایڈے لالم کے پتر بن گئے سنگ کے جیڑا ایڈا دشمن چیٹے لگے تیرے سامنے اخبار بڑے پنچ سب کچھ تینوں چنڈے موبائل دے ذریعے بندے ماری جائے کتے کتے پلاؤ کتے پلاؤ کیوں نے اگے کیا یہ تاکہ جدو ملر سی دگے آؤ کام فسے گی ان مرید آخر گے واہ جی واہ حضرت صاحب اگے مکالا مل دے پھر دینا فلو, نو فلو شتان کیوں اگے کیا ہے تاکہ فلو شیطان کے پجاری آخ واہ بھائی واہ سڈے تو مولانا صاحب اگوں اگوں نے قاضی کیوں اگے ایلان کیوں کرے تاکہ مکت سا امام تے ایڈا کتے دا کتر ہے ایڈا بندے ہے دیکھو اعلان پیا کر دے ایران پہ کر دے لائے نہ جائیے سیانے اندھے نے وہ بھولا کی تھی ساؤں گیا مر گئی ہے قوم قسم خدا دی سیانے اندھے شکاری جدوں بٹیرے تیتر شکار کر دے او بٹیرے تیتران وگے کر دے جنس نال جنس پس دیئے توجہ نہیں فرمائے ہاں ہاں اکر دے مو شکاری بٹیرے بٹیر لٹکا کے پھر ادھر جا اللہ کے لارا لا کے جا اللہ کے پھر فسا ہے یہ مظہر سہید یہ کازمی فدلو یہ فلانے یہ جن ہے ہیں اے ابلیس اے ان انگریز دا لاوا اے سارے ملہ تے پیر حلور دے نہیں تیرے نہیں اے انگریز دا لاوا اے نو اے دی چوغ تے گین لگو جا کے انہاں دے مدرسیاں چ ویکھ امدادا کافر دیاں نہیں اے لاوا اے لاوا تو پیر سمجی کھڑے اے اے لاوا یہودی دا تو پیر راہبر سمجی کھڑے اے الاوہ تو تفتی سمجھی کنجور میں کلہ ایک آواز بلند کیتی پھرنا تور سور دچیا نو آپ چیشتی مقابلہ چکرو چشتی دی ایک گل جھوٹی ثابت کرو چیشتی تھی جھوٹا ثابت کرد ہے توفر سا ثابت چکرو چشتی دے ٹوٹے کر کتے آ کے سٹ قرآن فرما کافروں کی تمہیں کافر کر دیں گے میں ملا سور قرآن کیتی کی میں ایمان والا دوستو اللہ تعالیٰ دا قرآن سنا لے کہ اگر تصیبت پہنچے تو کافر خوش ہوں راحت پہنچے کافر دکھ کرتے ہیں یہ سچا قرآن یا جھوٹا بولو آوز. سچا اچھا ہے کہ نہیں تو <سلام> دے مخدریز برطانیہ یہودی دے خیر خاں بن کے دوائی پہ دیں خیر خاں بن کے امداد پکڑتے ہیں خیر خاں بن کے مدر سب چلا دینے خیر خاں بڑ کے پیسہ دے دی روشنی دینا چاہتے ہیں ہر ایمان لال دس ملا قرآن کا منکر ہویا کہ نا؟ <سلام> <سلام> <سلام> تے قرآن کا من کر مگر سعید نکاح دوبارہ کراؤ جی دوبارہ پڑھاؤں دوبارہ پڑھاؤ رکھنا قرآن داو تیرے خیر نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے تو قرآن مان یہاں کمروں کے لاوٹ نجا اللہ موڑ اکھ دے موڑ اکھ دے نا اکھ یار گالا کڈ دے میں گالا کڈا جڑا یہودی دے پیچھے لگ کے حضور دی امت تے حضور دے دی دین نو قتل کرے مراوے میں اس سور نو سور نہ کھا تے کی اکھاں میں اس کتے نو کنر نہ کھا تے کی میں آخ گیا اس کنجر کا نہ وہ سید ویخ وہ میاسی تو بد ترے چوہے تو بد ترے جہاں کافر جا رہے وہ حسین یزید نام نہیں بنی اس کنجر یہودی بنی کھڑی ہے ساڑھے سنی بیٹھے جا مگر سی سارے ملہ کولے جواب لیا انہوں آکو قرآن سورت آلے مرانے ہوئے ان ان نہیں کتاب فتحر سامنے پی یہودی نے علاج کیتا امام فخر راضی امام فخر راضی دا یہودی سے حکیم آپ ان دوائی دوئی دوائی دوئی تو بی بیمار تا بیمار اٹھن بیمار, تا بیمار, تا بیمار فرمایا ایک کی وجہ ہے اگر تیر جیسے امام تیر بڑوں تو مرا چار چڈا نہ تو میرے ملا بچ بڑی ویب عادت رگر اگر میں کھو کے دوائی مار دیا تو میں منہ پچے نہ لیا جائے یہ سان مارن والے پہ بیٹھا رہے پتر موضوع موضوع سا سوفی اعظم دے بارے میں موضوع آنا میں چلیا تو موضوع آوا گا پورا انشاءاللہ شاء جی اور بس پتر کہڑا کوئی روزانہ گلا جوب دینا وہ گلا مڑ مڑ لکھی آؤں مال کا وقت ہو گیا فرماوے تو بچا وے مول حال پاکستان بنا ہی ہاں وہ افسر کی گل ہے مس کرو اللهم صل علی سیدنا محمد و علیه و بارک و صلی علیه یا رب العالمین یا رب العالمین سانو اسلامی سوچ عطا فرما دشمنان اسلام نو فرما دی نے حق ذا بول بالا فرما اس سرد جہان تو اپنی رحمت دی پناہ دے وس اللہ لا حبیب مریضاں واسطے شفا مریضاں واسطے شفا مولا ہر ہر رحمت ہر ہر طرح دے عذاب تو پناہ دے ہر طرح دے شر تو پناہ دے ہر طرح تحریر اپنی من میں پتہ نہیں کچھ بچارے لکھا لکھتا گیا پتہ نہیں لگا میں لکھ رہا پتر تو تے وہ بچارا پتا نہیں لانتار تو, لانت تو میں کر کے نہ لیا کدھر برادری دیکھ بہٹا نہ ہواض ہو رہا ہوفر قانون لانت پائی جان تو میں کے نہ لیا جب وقت بیٹھا ہے. تو اپنی ناراضگی ذرا دبا کے رکھے کیونکہ ملانتا چنگیاں ستھریاں پاؤں ہیں کیونکہ میں ہوں دے آنگوں بغیرت ملا نہیں جی اللہ تعالیٰ قرآن سے فرما دے یلحم اللہ اللہ اللہ دین حق کی بات چھپانے والوں پر اللہ بھی لانت کرتا ہے اور لانت پانے والے مومن بندے بھی لانت پاتے ہیں خیر کوئی نہیں آخر وہ یمنا و کمل فکر وال حاجت فقر اور حاجت والے جڑے مولی ہیں انہاں وہ جڑی اٹیول کی بٹے نے انہاں آخر ان دی طرف کوئی کو دفاع تے کرنے دفاع نہ کرنے پیچھوں کی لبن وہ چیلر لین کی خاطر انہیں بڑا کچھ لکھنا ہے لیکن میں ہونا انہوں بچار तुसा सत्त सत बार नम लगो ना सत्त सत बारन्म् सौ सौ साल का हो मेरी एक गल का जवाब नहीं आ सू बाकी सारिया गलों का जवाब कितों ढूंढोगे कि देते <laughs> अल्लाह ताल दे फदलो कर्म हां सत सत जन्म लैके जवाब नहीं देते مگرفے مفتی ہوگ اقبال بد قسمتی سے قوم دا. تے او تے کے ہورا سیلوی ہو ہورا سارا جواب میرا لکھنے کی کوشش کی تیو چشتی آخے سر سید سرفوا رکھد ہے بے ندی بد نظیر رکھد ہے نواز شریف نواز پلیت آخد آخر یہ خاندان وراثت بے نال بولنا گالا کھڑی حدیث پاک کے پیا کھڑا لا تو سب شیطان کو بھی گالی نہ نکالو پچھانو پچھانو یہ مولویا کا وڈیلا کہڑا ہے آ میرے کو تحریر پی آ میرے ہاتھ چند آخری سفید لکھیا ہے بابا ہم نے تو پڑھا ہے لا تو سبو شیطان کو بھی گالی مت نکالو میں پھر جواب دینا میں ہوا اتریو توشوت خورو تو درشوت خورو پتہ حدیث چیشتی دورہ حدیث کتنے کی حدیث پڑھی ہے دورہ نہیں دورہ ہے ہوا کر کے تصا چکر جے دورے چاہے جے तो नहीं हदीश का सही ईमान मतलब मालूम हों मैं हदीश पढ़ी तो सौरा किया जे हदीश सिखनी हो मेरे को आओ जो दौरा लैया हो उधर जाओ इन शाला उलझी ने जै दौरा लागे जौरा तहू पा कंजर जो थोड़े ईमान में लै जाएंगे बाजी भी गल कि रही तो मैं थोान प्यार ना सुनो मैं उन्होंने एको जवाब देना इन्हों बाकी मैं जवाब तकरी भर रहा वा किस्त एक किस्त आ गई पहली किस्त में भर दी इन जवाब की सुनिया जे तो मैं गल लगा मैं उन्होंने तो जी दिमाग खराब करने की कोशिश कर दन्ना मैं उन्होंने शैतानी यदर अगला पट्ट खात कि अगर मौली जी हलीस पाख लिया शैतान ना की गांधी मनूंगे تو پھر آؤ بلا ہن شو تان رجیم نہیں پڑنا کیونکہ رجیم دانا دا ہوں دا لانتی مرد یہ گال ہے کہ نہیں چنگی موٹی اگر میں جی تاریخی کلمات کلمیاں تو میں حضرت روانہ پھر تمہوں میں رجیو مانا ناراض نہ ہوا جی کیونکہ کلمہ نے تاریخ والا ہے نا گال تو ہے کولی جہل کٹے اس حدیث نورا پر ادھورا نہ پر کھانا نا کس کو کچھ لوگ پوری حدیث ہے ہونے چاہے شریر سب شیتان وتا بلا ہے ملو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیتان نال نہ کلو اور اللہ کی پناہ لو اس شیطان سے کی مطلب امام رحمت اللہ تعالی جامع سغیر دندر کیا کہ جدو شیتان وس مساف ہوئے تو اس لیے گالا کھ کے دفے نہ کرو یہ گالاں نال دفے نہیں ہونا تو سر اللہ کی تماہ منگو الرجیم اے پڑھو گے شیطان دفے ہو جائے گا شیطان میں گاہ بھی نکل جانی دورا کتنے پڑیا تورا تو پہ سے دیکھنا کاگ کی حلال کرنی تمنی نہ خدا کی کر کے آنا اس لیے جن شاخ ہدیس پاکستان سے بیٹھے نہ کو ہدیس پڑھنے کرا میں ایڈے جہل کٹے نے یہ حدیث کا مطلب صحیح نہیں آتا حدیث کا ایسا منع کرنا جس نال خود سے حدیث ٹکر جان قرآن جا کے کہ تو باللہ کی لا کی. حدیث بیٹھے ہوئے سویرے حدرت آ شان گارا نہ کڈو بلا میرے شیتان نے جی پڑھ دو لا اسی گل کا جباب اگر سارے میں لا بولا میں منع کیا حدیث نے بھی منع کیا او بلا بھی پڑھ شیتان فلانت بھیج تو حدیث کامل بھی ہو جانا بار سورت سجڑوں اے حالات بننے ہن ہاں جہے اج بن گئے آنے سن جے اج آ گئے ہیں ادھر کفار تے منافقین منافکی اللہ کا نام ادرو ادھر ساڈے واسطے یہ بےمان امتحان ایسے حالات دے اندر لگو سرف اور صرف کہ پرچے جن مرضی کٹن لیکن اللہ تعالیٰ صرف سانو دین ثابت سابت کرنے فرماو جی ساری فتح لکھی ہے حق کی تو فتح فرماے جی تقدی نہیں تو پھر سان قائم رکھ کے حق دے تو مرن بھی توفیق فیق بخش سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ سبق میرے خیال کسی جلسے چلیا نہیں ہونا کیونکہ ادھر انہیں آنا ہی نہیں جہاں جلسے کرانا مولبی وہ ادھر آنا ہی نہیں میں گل سنا وربی اربی زبان دتابل کا نام لکھا ہے بنکا وہ ایڈا کو پاگل سی ایڈا پاگل سرد بارے لکھا ہے وہ اپنے گل چ رکھنا من کے من کے من کے رکھنا گل چکے گم ہو جانا تو پھر میں اپنے من کے بھی میں لب پہ <laughs> के एक दिन करता कह कर लगा तू तो हो गया मैं क्योंकि मणके तेरे को मैं कौन ईमान हबनका बिरादरी कटी हुई कड़ी ना इमान ना अकल ना, ना, ना इलमे محمد صاحب میں یہ جن مینو یہ مولی اطاد لکھے میو ایک مولوی تو فتوا انہیں جاری کیتا بھی زم زم دوج پیشاب جائے دے. دنیا کٹھی ہونی شروع ہو گئی سارے مولبی ہونا بے گرک جائے تیرا بٹھا گولو گے کھانا رویے نواں فتوا دے زم زم دوج پشاو جائے وہ ہوں جا لگا یار گل سنو پہلو میری مجبوری تو پچھاڑو تینوں کال مجبور اس آخیا میں محلے اج تک سلام نہیں کیتا. चाहता कि <laughs> तू किसरे दरदे पड़दादे उसताद गोडे टेकी बैठे चिश्ती दूर बाग की मूली है लेकिन तू जरा आया है ना तू यह फतले में जारी किए तू ये गल तू अगे चलो मेरा भी कोई ना हो जाए चिश्ती की दबान तो मैं भी आ जावा पर आया बड़ा बैना ही है आ गए पर बड़ा भैा मत अपने न छेड़िया पहलो अकल लै और अकल आना ईमान ईमान आना ही गैरत गैरत पैदा कर दिल देंद रब को मंगे फजल दौलत शिया सुनी का हिस्सा अगर पवेगा तो सुनी की कुर्बानी नहीं होनी शिया की पहलू ही कोनी تازی پرچی میں ذرا نہیں کر ہے مسلمان کٹے کرو میں جنہوں نے کھنا مسلمان ہی نہیں ہوں اللہ تعالی قرآن اللہ فرما ساریا گلوں تو بعد مرے آقا, مرے مولا میری جال سونے میرے آقا میرے مولا میری جال سونے, مرے آقا, مرے مولا, مرے جال سونے کوئی سہارا کوئی سہارا نہیں میرا تیرا ترا میرے آقا میرے مولا میری جال سنے رل کے دشمل تارے تیرے چارے پاسے پائے گی रल के दुश्मन सारे तेरे चार पासे पाए गेरे बिल तेरे साई नाल सोने मेरे आका मेरे मौला मेरी सोने انگلی اشارہ کفر ہوا پارا کور انگلی کا اشارہ کفر ہوا پارا, پارا. مٹ جاوے کفر دانے نشال سوڑیا میرے آقا میرے مولا